ج جو ہیں وہ پائے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیے یہ لکھتا ہے یعنی اپنی بد عقیدگی کے بارے میں یو یعنی لکھتا ہے کہ معداللہ استفر اللہ دریلگی طبقہ کے فتواں بعد اور کافر سال مولوی کے الفاظ سے اس نے لکھا کہ یہ بریل بھی جو ہیں یہ فتح آباد ہیں اور کاخر فعض مولوی ہیں یہ کا نام ہے رسائل و مسائل جلد نمبر دو اور سزا نمبر پانچ سو تیرہ حالانکہ علمائے علیہ سنت نے کسی مسلمان کو آج تک آخر نہیں کہا گستاخان رسول کے بارے میں علماء علیہ سنت نے صرف بتایا ہے کہ بھائی ان کی یہ کفی اخبارات ہیں اللہ حضرت نے صرف وہ ادار لکھ کے علماء حرمین طیبین کے سامنے پوری دنیا کے علماء کے سامنے پیش کی انہوں نے خطرہ دیا اس میں علماء علمائے سنت کا قصور ہے اب دیکھیے وہ لکھتا ہے ایک جگہ اتنے ظالم ہیں یہ لوگ کہ جو لوگ ہاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سلار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات یعنی بغداد دلی داتا گاندھی رخش لہری حتٰ کے رضا نبی سبھی اس میں آ جاتے ہیں یعنی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل و زنا کا گناہ بھی اس سے کم پر ہے یعنی اولیاء کے مزاکرات پر جانا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا حاجت طلب کرنا یہ زنا سے بڑا گناہ ہے قتل سے بڑا گناہ ہے آخر اس میں اور خود فارتہ مبود معاذ اللہ لاتا کی پرستش میں کیا فرق ہے اصول ہر وہ شخص جو کسی مردے کو زندہ ٹھہرا کر اسے آرتے طلب کرتا ہے اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے خطاب کا نام ہے تجدید و اح دین سوا نمبر ہے اس کا باٹ اسی طریقے سے آپ مدیدی مشی تین قومیں حود کے مختلف رب بنانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس رب بنانے کی مثالیں موجودہ زمانے میں بھی ہمیں ملتی ہیں کسی انسان علی اور مرتبہ کو لوگ مشکل کشا کرتے ہیں ہاں نہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں کسی کو گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بخشے کسی کے لیے دانتا کا بولتے ہیں حالانکہ وہ کسی شاید کا مالک ہی نہیں تو ڈاتا بن سکے کسی کو غریب نواز کے نام के کر دیا حالانکہ وہ غریب ایسے اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا کہ کسی کی فراد کو پہنچ سکے بس بر حقیقت یہ سب نام میز نام ہی ہیں جن کے پیچھے کوئی مسمہ یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے تفہیم القرآن سبھا نمبر چھیالیس اموات و... ام غیر و احان کی تصویر نے لکھا ہے یہ الفاظ وہ مردہ ہے نہ کہ ضدہ صاحب بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر جن بناوٹی مبودوں کی تربیت کی جا رہی ہے وہ اصحاد قبور ہیں وہ شہداء صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہیں جن کو غالی موتا کے دن داتا مشکل کشاف ریاض رف غریب نواز گنج بخش اور نامعلوم کیا کیا کرار دے کر اپنی حاجت رائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں تفیم القرآن جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو تینتیس خداؤں کی دیسی اقسام لاتحبر عزا وغیرہ بہت رخصت ہو گئی مگر انبیاء اولیاء شہداء صالحین صالح یعنی مجروب اکتاب ابدال علماء شائق اور ضلع اللہوں کی خدائی پھر بھی کسی نہ کسی طرح عقائد میں اپنی جگہ نکالتی ہی رہی فرق صرف یہ ہے کہ ان مشرقین کے یہاں دیوتا اوتار اور یہ مسلمان انہیں غوث ابال کتب اولیاء اور اللہ الفاظ کے پردوں میں چھپاتے ہیں معذر اللہ اسلامی اصلاح میں جس کو خستہ کہتے ہیں وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو یونان اور ہندوستان وغیرہ ممالک میں مشرقین نے دیوی دیوتا قرار دیا ہے یہ نہ سمجھے کہ صرف اہلیہ کے دستار ہیں پہلی بار تجدید و احیاء دین کا سوا نمبر بارہ اور یہ اسلامی اسلام ہے جس کے خرشتہ کہتے ہیں وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو یونان اور ہندوستان وغیرہ مالک مشرقین نے دیوی اور دیوتا قرار دیا اللہ کہاں خرشتے رب کے معصوم اور کہاں وہ دیوی اور دیوتے یعنی جن کو وہ پیتے ہیں اور جو ہیں تو اس نے اللہ خرشتوں کو بھی انہیں کے ساتھ منا دیا کتاب کا نام ہے تجدید احیاء دین صفحہ نمبر ہے اس کا دس جیشو وحابیت نے مددی کی اندھا دھند نمونہ تشہیری نمونہ کے بعد اب مددی صاحب کے ایک دوسرے گوبندی بہائی یہ دیوبندیوں کا حوالہ ہے چلو یہ دیوبندیوں کی کتاب نام پیش کریں گے مدیبی مدیبی لکھتے ہیں ہر شخص خدا کا اودھ ہے مومن بھی اور کافر بھی حتہ کہ جس طرح ایک نبی اسی طرح شیطان رجین بھی یعنی دیکھیے ان کی مثالیں دینا دیکھیے کتاب کا نام ہے ترجمان القرآن یہ ان کا مان امر نکلتا تھا جلد نمبر ہے اس کی پچیس عدد نمبر ایک دو تین چار شیطان کی شرارتوں کا ایسا, ایسا کامل الفے باب کہ اسے کسی طرح گسانے کا موقع نہ ملے انبیاء اکرام بھی نہ کر سکے ہم کیا چیز ہیں اس میں پوری طرح کامیاب ہونے کا دعویٰ کر سکے یعنی وہ کہتا ہے شیطان سے موفیز تو امبیاب ہی نہیں ہیں ہم کیسے رہ سکتے ہیں معذ اللہ اب تک فرال ترجمان القرآن جون انیس سو چھیاسی سبھا نمبر ستونجا ستاون بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا آلہ اور اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے معذلہ صاحب یہ دیکھیے کہاں تک بات جاتی ہے بشری کمزوری سے مغلوب ہونا اب خود ہم سب بشر ہیں ہم سوئی سکتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں سے مغلوب ہو کر کیا کیا کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا تھے کہ نبی بھی یعنی جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات ترجمان القرآن جون 1940 سو نمبر چوتیس بسا اوقات پیغمبروں پر تو اس نفس شریر کی راہ گنج کے خطرے پیش آئے حضرت جیس بہت جیسے گریل و قدر پیغمبر کو ایک موقع پر تنبی کی گئی تقریبات صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ نبی ہونے سے پہلے تو حضرت مورسا سے بڑا ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا رسائل مسائل صفحہ نمبر اکتیس یعنی نبی ہونے سے پہلے حالانکہ نبی تو پیدا ہی نبی ہوتا ہے یہ پہلے بعد کی اصطلاح انہیں ظالموں کی اصطلاح ہے کہ پہلے وہ کیا تھے بعد میں کیا ہوگا نبی جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی ہوتا ہے اس اسرائیلی چرواہے دیکھیے اگر تحینا موسہ لکب اللہ کے بارے میں خیال کرتا ہے اس اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھیے کہ جس سے وادی مقدس رب نے کہا لا لات کو مسلمانوں رائےنا نہ کہو کہ وہ لغل بدل کر میرے نبی کو چرواہا کہتے ہیں تو اس نے معذ اللہ حضرت موسا کو کہا کہ اسرائیلی چرواہ حضرت یونس سے فریضۂ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کتایاں ہوں معذ اللہ حضرت یونس سے فرائی فریضہ رسالت میں یعنی عام نہیں رسالت کے فریضہ میں کچھ کتایاں ہوں ادائیگی میں کچھ کتایاں ہوئیں اور غالبا یوسف علیہ السلام سلطنت مصر کے مختار قل رحمی اسلام ڈکٹیٹر بنائے گئے تھے دیکھا ڈاکٹیٹر کا لفظ اللہ کے نبی کے بارے میں اور ایک طرح مختار کل حضرت یوسف کو تو کہہ رہا ہے اور نبی اکرم وسلم کو جو مختار کل کہے اس کو وہ مشرق کہتے ہیں تقریبۃ القرآن صفحہ نمبر چار جلد نمبر دو حضرت اعلانی کے باپ دادا اپنی قوم کے پنڈت اور براہمن تھے نوض اللہ اصطر اللہ وہ ایک پنڈت زیادہ تھے رضیم لا لَا حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ علیہ پسین جیسی شخصیت کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ جل نجد کریم بار بار فرماتا ہے مہا کانا ابراہیمین ولا نسرادیم ابراہیم نہ है ہے नस्वान, نہ है ہے وہ شرط سے دور ہیں ان کے باپ دادوں کو پنڈت کہہ کر ان کو معذلہ پنڈت زادہ کہا جا رہا خطبات صفا نمبر ایک سو ستر اب انعام انامبیا کے بارے میں سُنیے ظالم نے کیا کچھ لکھا لکھتا ہے کہ محمد صلیم کو خدا نے اپنا ایک ہی مقرر کیا ہے صفحہ نمبر اٹھائیس خطبات کا سرائے عرب کا یہ ان پڑھ معلّہ یہ اسی طریقے سے میں از کر رہا تھا اس وقت کہ یہ ظالم امنی کا معنی کرتے ہیں کہتا ہے صحرائے عرب کا یہ ان پڑھ بادیا نشین دور جدید کا بانی اور تمام دنیا کا لیڈر ہے ان پڑھ بادیا نشین ذرا لفظ یاد رکھے تقریمات سوا نمبر دو سو دس یہ قانون ریگستان کے ایک عرب چرواہے نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا یہ دیکھا آپ نے جہاں اگر سیدنا موسا کو چرواہا کہا اور یہاں میرے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ قانون ریگستان عرب کے ایک ان پڑھ چرواہے میں ان پڑھ بھی کہا گیا چرواہا بھی کہا گیا جس کو میرے اللہ جل مجد الکریم نے رائنا کہنے سے منع کیا دنیا کے سامنے پیش کیا خطاب کا نام ہے پردہ سبھا نمبر ایک سو پچاس نبوت منصب اور سرفراز ہونے یعنی چالیس سال سے پہلے آپ اس بات سے بالکل خبر تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں ترجمان القرآن اکتوبر سن انیس سو تہتر حضیر کے والدین حضیر کے والدین کے بارے میں کوئی ایسی تصریح نہیں ملتی کہ انہیں صحیح معنوں میں مومن و مسلم مان لیا جائے معاذ اللہ ترجمان القرآن جلد نمبر انہتر ادب نمبر چار سفا نمبر باسٹھ یہ لوگ جہالت اور نابی نائی کے باعث رسول عربی کی صداقت کے تائل نہیں مگر ہم بیائے پر ایمان رکھتے اور تقوا کی زندگی بفر کرتے ہیں ان کو اللہ کی رحمت کا اتنا حصہ ملے گا کہ ان کی سزا میں تخفیف ہو جائے گی یعنی میرے آقا کو جو نہیں پہچانتا اس کی بھی تخفیف ہو جائے گی یعنی جو پچھلے ان کو مانتا ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب نہیں مانتا اس لاہ میں بھی تکلیف ہوگی مار سوا نمبر ایک سو ستر آ حلت کو بانی اسلام تک کہہ دیا جاتا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے دیکھیے وہ پارے آقا کو بانی اسلام ماننے تک تیار نہیں ہے اور دوسری طرف دیکھیے کشیدہ مرثیہ گنگوہی نے قسم اس میں ممود الحسن بندی نے کہا کہ جیسے آج اٹھا تو اسلام کا ثانی اس نے یعنی اللہ رشید روی کو بانی اسلام کہہ دیا اور یہاں یہ پیارے آقا کو بھی بانی اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں یہ کانا بجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شریعتیت نہیں کیا ساڑھے تیرہ سو برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا اندیشہ صحیح نہیں تھا معذ اللہ اسفی اللہ یعنی یہ کہنا کہ یہ جی پن اور سپاون محمدی نسبت سے انکار کہتا ہے ہم اپنے مسلک اور نظام کو کسی شخص خاص کی طرح منسوخ کرنے کو جائز سم... ناجائز سمجھتے ہیں موجودگی پہ کنار ہم اس مسئلے کو محمدی کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں رسائل و مسائل سزا نمبر چار سو سینتالیس جلد نمبر دو کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے یہاں بزرگوں اور رو کی سفارش لے جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بغیر بنائے بغیر وہاں کام نہیں چلتا یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے دین صفح نمبر چھپن آدمی کا ایمان و عمل کے سوا یعنی شفاف اور نسبت وغیرہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جائے گا پر جمان و قرآن جلد نمبر چھبیس اور ادب نمبر ایک اور دو جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہوں اور اس کی نبوت پر ایمان نہ لانے والے کو کافر قرار دیتے ہوں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے لیکن مرضیوں کی لہوری جماعت ایک مدئی نبوت کی نبوت کا خاص انکار نہیں کرتی کہ اس کی تقسیم کی جائے یعنی مرزیوں کی جماعت جو ہے نا لہوری جماعت کہتا ہے اس کی تقسیم کرنی جائز نہیں ہے جن دو لڑکیوں کے آپس میں جسم جڑے ہوں ان کے نکاح دو الگ الگ شخصوں سے کرنے یا سر سے نکاح ہی نہ کرنے کی تجویزیں غلط ہیں اگر وہ بیا کر ایک شخص کے نکاح میں جانے پر راضی ہوں تو ان کا نکاح کسی ایسے شخص سے کر دیا جائے جو انہیں پسند آ جائے یعنی دو بہنیں ہیں تو ان کا اگر کوئی جسم کا ایسا مسئلہ ہے تو ایک شخص کے ان کا نکاح کرنا جائز جی انسان کو بساوقات ایسے حالات اشاتے ہیں جن میں نکاح ممکن نہیں ہوتا وہ زنا یا متعلق سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو ایسے حالات میں زنا کی دشمت متعدد کر لینا بہتر ہے ترجمانوں کراؤں اگست انیس سو پچپن تو یہ کچھ چند اس کے یعنی خیالات تھے اور ایک یہ جو کہ آپ کا یہ خیال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی بقدر مست یعنی داڑھی رکھتے تھے اتنی بڑی داڑھی رکھنا سنت رسول یا اوسر رسول ہے تو یہ سخت قسم کی بدت اور ایک خطرناک تعریف دین ہے یعنی داری کے لیے یہ کہنا کہ جیسے اللہ کے نبی کی داری تھی وہ رکھنی چاہیے تو یہ بہت بڑی بدت ہے دین میں تعریف ہے رہا یہ اندیشہ کہ جس شخص کو آپ اپنے بھی گمراہی اور شرک میں مبتلا پاتے ہیں اس کی نماز کیونکہ آپ کے عقیدہ کے متعلق قبول نہیں اس لیے اگر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہ ہوگی تو یہ اثر غلط ہے اگر وہ نماز مقبول ہونے کے قابل ہو تو باہر حال قبول ہو کر رہتی ہے خواہ امام کی نماز مقبول ہو یا نہ ہو یعنی امام چاہے مشرق ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے ارے فائل ہوگا فائل سبھا نمبر دو سو اکاون یہی جہالت ہے ہاں میری کلیل جماعت یعنی جماعت اسلامی کے سوا مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں میں عام دے رہے ہیں خواہ وہ ان پڑھ عوام ہوں یا دفتار بند علماء یا خرقہ پوش مشائق یا کار جو ہی یونیورسٹی کے تلیم یافتہ حضرات اسلام کے ہی سے ناواقف ہونے میں سب یکساں ہیں یعنی بات اسلامی کے سوا ساری دنیا اسلام سے جماعت اسلامی کے سوا ساری دنیا اسلام سے ماد اللہ یق طور پر نازاک ہے تقریبا قرآن سولہ نمبر اڑتیس اور اسی تیچ سے آپ دوست یہ تو جانتے ہیں کہ معذلّہ صلی اللہ یہ پاکستان بنانے کے شرط خلاف تھے کہ یہ چاند اس کے عقائد ہیں جہاں تک اس کی سرحد کا پلک ہے اس میں تو جو گانا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے وہ روز یعنی آ آ اپنا پینترا جو ہے وہ بدلتے ہیں کبھی کوئی اور کبھی کوئی چیز وہ بناتے ہیں یہ چند چیزیں مختصر طور پر میں نے اس کے عقائد جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں ان پر اگر کسی دوست کو کوئی اطراض ہو یا اور اس کے کوئی اے ہو اے آ, قائد خصوصا تو یہ بھی ان کسی میں موقع ملے گا تو ہم بیان کر دیں گے وقت کی نزاکت کے لحاظ سے میں نے یہ تھوڑا سا بیان کیا ہے آ, تو اب جو ایک دوست ہیں شادی بھائی ہیں یہ کل بھی دوست آئے تھے لیکن سوال نہیں کر سکے